وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ظَلَأَلَةٍ وَكُلَّ ظَلَالَةٍ فِي النَّارِ أعوذ الله السميع العليم من الشيطان العجيم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان محترم بھائیو اللہ تبارہ و تعالی ساری کائنات کا خالق مالک رازق ہے وہ بحثیت انسان کے جو انسان کی خیر خواہی کر سکتا ہے اتنی خیر خواہی خود انسان اپنی نہیں کر سکتا اللہ اور خالق کا تو بہت زیادہ فرق ہے مخلوق سے مخلوق مخلوق کے ساتھ اتنی خیر خواہی نہیں کر سکتی جتنی خالق انسان کے ساتھ کرتا ہے اس کی مثال آپ یوں سمجھو چھوٹا بچہ سات آٹھ سال کا اس کو آپ کتنے کاموں سے منع کرتے ہیں یہ نہیں کرو وہ نہیں کرو اگر وہ کرے گا تو اس کا نقصان ہوگا سائیکل نہیں چلاؤ گر جاؤ گے موٹر سائیکل کو نہ چھیڑو یہ بجلی کی تاروں کو ہاتھ مت لگاؤ یہ مختلف قسم کے کھانے کی چیزیں پینے کی چیزیں تیرے لیے نقصان دہ ہیں مت کھاؤ اگر آپ بچوں کو جو وہ اپنا فائدہ سمجھیں ان کو کرنے دیں تو بچہ بیمار بھی ہو سکتا ہے گر بھی سکتا ہے ہلاک بھی ہو سکتا ہے اور جب وہ بڑا ہوتا ہے تو وہ بھی اپنے بچوں کو ایسے ہی سمجھا رہا ہوتا ہے حالانکہ آپ کے اور آپ کے بچے کی عقل میں اتنا زیادہ فرق نہیں جتنا ربع الجلال کے علم میں اور مخلوق کے علم میں فرق ہے وہ جب اپنے بندوں پر کوئی قدگن لگاتا ہے کوئی پابندی لگاتا ہے کوئی قانون بناتا ہے تو اس میں بھی رب ربعۃ و اکرام کی خیر خواہی ہی مقصود ہوتی ہے اگر یہ ایمان ہمارا اپنے رب پر اور یہ اعتماد نہیں ہے تو ہمیں مسلمان ہونے کا کوئی فائدہ نہیں جتنی بھی پابندیاں ہیں ان کے پیچھے تیرا ہی فائدہ ہے جتنی قانون سازی ہے قرآن نے جتنے قانون بتائے ہیں اس میں تیرا ہی فائدہ ہے اللہ تبارہ کا تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سارون اقان الخمر المیسر آپ سے پوچھتے ہیں جوے اور شراب کے بارے میں تو ایک حرفی جواب تھا یس نو جوا شراب حرام ہے حلال ہے بس لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مفصل جواب دیا پر باقل ان کو بتاؤ فی اسم الکبیر و منافع انس ان دونوں میں گناہ بھی بہت بڑا ہے لوگوں کے فوائد بھی بہت زیادہ ہیں وہ اس مہما اکبروں میں جب دونوں کو تول کر دیکھا جائے تو ان کا نقصان اور گناہ ان کے فوائد سے زیادہ نظر آتا ہے آگے کچھ نہیں فرمایا کہ یہ ناجائز ہے یا ناجائز ہے خود ہی سمجھ لو جب پوری وضاحت کر دی تو خود ہی سمجھ لو کہ اب یہ جوا اور شراب شراب پینی چاہیے یا نہیں جوا کھیلنا چاہیے یا نہیں یہ خود ہی سمجھ لو میں نے بتا دیا آپ کو کہ اس کا نقصان اس کے فائدے سے زیادہ ہے مومومن مذکر ہو یا مانس ہو ایمان کی حالت میں آنکھیں بند کر کے اللہ کی باتیں مانتا چلا جائے اللہ کی باتیں سمجھنے کے لیے آنکھیں بند نہیں کرنی اللہ کی بات ہے یا نہیں نبی کی بات ہے یا ضعیف ہے یہاں آنکھ بند نہیں کرنی جب یقین ہو جائے کہ اللہ اس کے رسول کا فرمان ہے پھر آنکھیں بند کر کے اس پر عمل کرتے چلے جاؤ فلاں حیاتیبہ ہم اس کا فائدہ تمہیں اس جہان میں بھی دیں گے تمہاری زندگی بہترین زندگی بنا دیں گے وولانا جزان سنما کانویامنون اور ان کے مرنے کے بعد بھی بہترین جزا سے نوازیں گے یہ رب الجلال کا وعدہ ہے شریعت اسلامیہ تیرے اس جہان کے لیے بھی ہے اس جہان کے لیے بھی لوگ تحقیقات کرتے ہیں کوئی وضو پر تحقیق کر کے بتاتا ہے وضو کے یہ یہ فوائد ہیں ہے. ہے وہ کافر کوئی شریعت اسلامیہ کے کسی قانون کو سائنس سے ثابت کرتا ہے کوئی کسی قانون کو سائنس سے ثابت کرتا ہے کوئی کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتا منہ ڈال دے تو برتن کو سات دفعہ دھونے کا حکم دیا ایک دفعہ مٹی کے ساتھ صاف کرنے کا حکم دیا میں نے بڑے تجربات کیے بڑے محلول اور کیمیکل استعمال کیے وہ فوائد حاصل نہیں ہوئے جو مٹی کے ساتھ اور سات دفعہ دھونے سے حاصل ہوئے واہ بھئی واہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سائنس سے ثابت ہو گیا کوئی کوئی چیز ثابت کرتا ہے کوئی کوئی چیز ثابت کرتا ہے مسلمانوں تمہاری سعادت مندی کی انتہا نہیں کہ آج یہ چیزیں ثابت ہو رہی ہیں آج سے ڈیڑھ ہزار پہلے یہ ساری ہیرے اور موتی اور جواہر آپ کو تس میں رکھ کر مفت میں اللہ تعالیٰ نے دے دیے وہ آج لاکھوں کروڑوں روپئے لگا کر زندگیاں سرو کر کے اس کو ثابت کرتے ہیں پھر بھی کوئی دسواں حصہ بھی ابھی تک ثابت نہیں کر پائے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ ساری چیزیں مفت میں بتا دی یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے وہ اپنی مخلوق کا خیر خواہ ہے وہ اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے لیکن جب مخلوق اللہ تبارہ کا وطالہ کی بغاوت کرے اس کو گالیاں دے اس سے بڑی گالی کیا ہوگی کہ اس کا کھائے اور پوجا کسی اور کی کرے اور یہ کہہ دے کہ جیسا رب ہے ویسا کوئی مخلوق بھی ہے جب یہ ظلم کرتا ہے انسان تو پھر اللہ تبارک کا مطالعہ بر حق ہے اس بات میں بھی کہ وہ اپنی پوجا کرنے والے اور اپنے شر کرنے والوں میں فرق کرتا ہے بنیادی طور پر وہ ساری مخلوق سے محبت کرتا ہے لیکن جو اللہ تعالیٰ کو گالیاں دیں کوئی کہے ایک رب نہیں تین ہیں کوئی کہے تین نہیں زیادہ ہیں کوئی کہے میرا نبی رب کا بیٹا ہے نو باللہ فرمایا تکراج سماجواتر وطن شک العب و تخرالجبالحدہرحمٰن والا میرا رب فرماتا ہے، مجھے اتنا غصہ آتا ہے ایسے آدمی پر جو کہتا ہے اللہ کا بیٹا ہے یہ اتنا زہریلا کلمہ ہے اتنا زہریلا اتنا خطرناک اتنا نقصان کہ کوئی نہ ایٹم بم اتنا نقصان کر سکتا ہے نہ ہائڈروجن بم اتنا نقصان کر سکتا ہے اتنا خطرناک ہتھیار کائنات میں موجود نہیں ہے جتنا یہ کلمہ خطرناک ہے فرمایا کا السماوات و ہوئے قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائیں و وہ تنشکلر زمین پھٹ جائیں و تخر الجبال حدہ ہمالیہ پہاڑ ملیا میڈ ہو کر کے زمین کے ساتھ مل جائے رحمٰن والا اس کلمے سے کہ تم کہتے ہو اللہ کا بیٹا اتنی خطرناک بات ہے پھر جو یہ کام کرتے ہیں ان کے ساتھ بھی ان کے بھی حقوق مقرر کرتا ہے ان کے ساتھ اچھا سلوک کا حکم بھی دیتا ہے ربض الجلال اور جو کھڑا ہو بغاوت کرے مقابلے میں آئے اور الٹا اللہ کے ماننے والوں پر اللہ کی جماعت پر حکومت بنانے کی کوشش کرے پھر اللہ تعالیٰ اس کے خلاف کھڑا ہونے کا حکم دیتا ہے ٹھیک ہے میں نے اماں شاہ و رہوں اما تجھے اللہ کی فرما برداری اور نافرمانی کا اختیار دے رکھا ہے اس کے تحت تجھے جینے کا حق ہے کفر کے باوجود جی کا حق ہے لیکن میرے ماننے والے اور میرے نہ ماننے والوں میں فرق تو ہوگا حکومت میرے ماننے والوں کی ہوگی اور حکومت میرے ماننے والوں کی کا مطلب میری ہوگی کیونکہ جب اللہ والوں کی حکومت آتی ہے تو اللہ کی حکومت آتی ہے جب اللہ کے باغیوں کی حکومت آتی ہے تو پھر اللہ کی حکومت نہیں ہوتی اور جب اللہ والوں کی حکومت آتی ہے تو اس میں کافروں کا بھی فائدہ ہوتا ہے انصاف ملتا ہے اس میں عدل ہوتا ہے امن ہوتا ہے چیریٹی ہوتی ہے لوگوں کو وداف ملتے ہیں جب اسلام کی حکومت آتی ہے تو کافروں کا بھی فائدہ ہوتا ہے میں کہتا ہوں جانوروں کا فائدہ ہوتا ہے ہر مخلوق کا فائدہ اس میں ہوتا ہے اور جب کفر کی حکومت آتی ہے تو وہ ان کے کافروں کے لیے بھی بہترین ہوتی ہے اور ان کے اپنے لیے بھی بہترین ہوتی ہے کیونکہ وہ اپنا بنایا ہوا قانون نافذ کرتے ہیں اللہ خالق قانون اس کا یہ کہتے نہیں ہم مخلوق اور ہمارا قانون ہمارے اوپر ہمارا قانون یہی تعریف ہے ڈیموکریسی کی بندوں پر بندوں کی حکومت اور یہ طے ہے کہ جتنا رب خیر خواہ ہے اتنا بندہ بندے پر خیر خواہ نہیں ہو سکتا نتیجہ یہی جو آپ کے سامنے ہے تو میرے عزیز بھائیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کے ساتھ کیسا سلوک کیا ایک وہ کافر ہے جو معاہدہ کر کے آتا ہے ان کے ساتھ آپ نے خیر خواہی بھی کی ہے ان کو کھانا دانا بھی کھلایا ہے ان کو عمر بھی دیا ہے سہیل بن عمر عروہ بن مسعود سقفی یہ لوگ کتنی بار مکہ میں آئے ہیں معاہدے کرنے کے لیے کافروں کا پیغام لے کر آتے رہے ہیں آپ نے کبھی کسی ساتھی نے ان کو کوئی تکلیف نہیں دی حتیٰ کہ غطفان کے علاقے تہامہ کے علاقے ادھر کے وفد بھی آتے رہے ہیں حتیٰ کہ مسلمہ کداب کا ایلچی بھی آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ نے فرمایا تو مسلمہ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتا ہے کہتا میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسائل اللہ کا رسول ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت غصہ آیا فرمایا اگر ایل سی قتل کرنا جائز ہوتا تو میں تیری گردن اڑا دیا ہوتا لیکن اس کو کچھ نہیں کہا یہ بھی کافر ہے معاہدہ کر کے آنے والے ان کو کچھ نہیں کہا جن جن علاقوں میں آپ گئے ہیں اور انہوں نے کہا جی ہم آپ کو سلو کے ساتھ آپ کی حکومت ماننے کے لیے تیار ہیں آپ نے نہ ان کے مال کو چھیڑا ہے نہ ان کی عورتوں کو لانڈیاں بنایا ہے نہ بچوں کو بوڑھوں کو غلام بنایا ہے نہ کسی پر تلوار اٹھائی ہے انہوں نے کہا جی ہم اپنے دین پر رہیں گے آپ کی حکومت تسلیم کرتے ہیں فرمایا پھر فر ٹھیک ہے آپ کے جان مال کی حفاظت ہمارا ذمہ ہوگا اور اس حفاظت کے مقابلے میں تمہیں ٹیکس ادا کرنا پڑے گا جس کو جزیہ بولتے ہیں اور آسمان کی آنکھ نے دیکھا کہ اگر ایسا معاہدہ ہو جانے کے بعد ان کی جان اور ان کے مال کو کسی نے نقصان پہنچایا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں نے ان کا جزیہ واپس کیا ہم تمہاری حفاظت میں سست سستی دکھائی ہے اس لیے یہ ہمارا حق نہیں بنتا اللہ اکبر دیبیہ کے بعد سب سے پہلے تو مکے کے کافروں کے مدینے کے کافروں کے ساتھ آپ نے کیسا سلوک کیا مکے کے کافروں کے ساتھ کیسا سلوک کیا چلتے لوگوں کے وزن اٹھا لیا کرتے ہیں جو کما نہیں سکتے ان کے لیے کمائی کر کے ان کے اخراجات اپنی جیب سے ادا کرتے ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آپ کے ساتھ جو سلوک ہوا ہے آپ پر جو آپ کہہ رہے ہیں ہرا کے غار میں ایک صاحب نے آ کر کے مجھے دبایا ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی میرے ساتھ کیا ہوا ہے فرماتی ہیں کچھ برا نہیں ہوا ہے آپ کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ اچھا ہی ہوا ہے اس لیے کہ ان نقلا تسل الرحیم آپ سلا رحمی کرتے ہیں کس کے ساتھ رشتہ دار مسلمان تھے کس کے ساتھ سلا رحمی کرتے تھے کافروں کے ساتھ ان تحصیل الرحم و تحمل القل آپ لوگوں کے وزن اٹھا لیتے ہیں وہ تخصب المعدوم جو کما نہیں سکتا اس کو کما کر دیتے ہیں وہ تو ان والا نوائب الحق آپ چیریٹی کے کام کرتے ہیں کلّا ولہ خدیجہ فرماتی ہیں مجھے میرے رب کی قسم ہے نہیں ہوگئی یہ کلّ ہوا بدن آپ کو اللہ کبھی ضائع نہیں کرے گا ابھی نبوت نہیں ملی تھی مکے میں لوگ جو اپنا مال لے کر آتے سامان لیا میں گھر سے پیسے لا کر دیتا ہوں پھر غائب ہو گیا وہ اجنبی آدمی اس کو معلوم نہیں کون کہاں رہتا ہے وہ مارا مارا پھرتا پریشان ہوتا کچھ لوگوں نے انصاف قائم کرنے کے لیے ان کے حقوق واپس ادا کروانے کے لیے ایک مجلس بنائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں شریک ہوئے اور یہ تو تھی نبوت سے پہلے کی بات نبوت آنے کے بعد آپ نے فرمایا آج بھی کافر اگر اس طرح کے چیریٹی کے کام کے لیے انصاف کے کام کے لیے لوگوں کی خدمت کے کام کے لیے آج بھی مجھے بلائیں تو آج بھی میں ان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں مکہ سے نکلے مدینہ آئے وہاں یہودی تھے مشرق تھے سب کے ساتھ معاہدہ طے کیا کہ ہم اکٹھے رہیں گے اور کافر کافر رہے مومن مومن رہے یہودی یہودی رہے عیسائی عیسائی رہے لیکن چونکہ سب مدینہ کے باسی ہی ہیں اس لیے سب مل کر یہاں رہیں گے آپس میں نہیں لڑیں گے اور اگر باہر سے کوئی حملہ آور ہوتا ہے تو مل کر مقابلہ کریں گے ایسا نہیں کیا جیسے ہمیں کہا جاتا ہے مفت کے مشورے بہت دیتے ہیں ہندوستان میں جاتے ہو کشمیر میں وہ بھی کافر اور یہاں بھی نوعدہ کافر یہاں کے مسلمانوں کو بھی کافر قرار دیتے ہیں تو وہاں کیا کرنے جاتے ہو یہاں مار کٹائی شروع کرو اور آپ دیکھ لو وہ کرتے بھی ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا یہاں کے مسلمان مسلمان ہیں کافر نہیں ہیں اللہ نے ہمیں کافروں کو مسلمان کرنے کا حکم دیا ہے مسلمانوں کو کافر کرنے کا حکم نہیں دیا ہے اور مدینہ کے کافر کافر تھے یہودی یہودی تھے عیسائی عیسائی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بنیاد پر ان کے ساتھ وعدہ کیا یہاں ایسا کہنے والے بھی ہیں کشمیر کا جہاد جہاد نہیں اس لیے کہ وہ زمین کا جہاد ہے ہندوستان کا ہندوستان کا ہے زمین کا ہے افغانستان کا افغانستان کی زمین کا ہے تو پھر کہاں کا جاؤ گے تو سارے زمین پر لوگ رہتے ہیں جو بھی رہتا ہوگا بےچارا کہیں نہ کہیں زمین پر ہی رہتا ہوگا اندر مسلمانوں کا علاقہ تھا کافروں نے چھین لیا واپس لوگے تو زمین کا جہاد ہو جائے گا ہندوستان پر نو سدیاں مسلمانوں کی حکومت رہی واپس لوگے تو زمین کا جہاد ہو جائے گا یہ نہ کرنے والوں کی ان کی باتیں ہیں ان کے فلسفے ہیں ان کے جنہوں نے نہیں کرنا باتیں کرنی ہیں انہوں نے باتیں کرنی ہیں جنہوں نے جہاد کرنا انہوں نے جہاد کرنا ہے ان کو باتیں آتی ہیں وہ وہ کرتے ہیں ان کو یہ آتا ہے وہ یہ کرتے ہیں جس کو جو آتا ہے وہی وہ کچھ کرے گا نا پھر جہاد پھر خلا میں جا کر کرنا چاہیے بادلوں پہ پہاڑوں پہ پہاڑوں پہ تو زمین پر ہی ہوں گے نا خلا میں چلے جاؤ جہاد اس لیے کہ زمین پر کرو گے تو وہ تو زمین کے زمین کا جہاد ہو جائے گا بھلے لوگوں جہاں ایک دفعہ اسلام قائم ہو گیا ہو وہاں جب کافر حملہ کرتا ہے پوری دنیا کے مسلمانوں پر فرض عم ہو جاتا ہے کہ اس کو واپس لیں جب تک وہ واپس نہیں آ جاتا ساری دنیا کے مسلمان گناہ گار ہوتے ہیں مدینہ بھی ایک زمین تھی مدینہ پر حملہ ہوا آپ نے دفاع کیا عہد میں مدینہ پر حملہ ہوا احضاب میں خندق کھوز کر مدینہ کا دفاع لگایا تھا پھر وہ مدینے کا جہاد ہوا تو میں ارضیہ کر رہا تھا کہ اللہ دوبارہ کا مطالعہ وہ اپنی مخلوق کے ساتھ پیار کرتا ہے محبت کرتا ہے ان کے حقوق متعین کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کے ساتھ کیسا سلوک کیا ان کے ساتھ معاہدے کیے ان کی خیر خاہی کرتے ان کی تیمارداری کرتے صحیح بخاری کہ حدیث ہے یہودی کے نوجوان بیٹے کی تیمار کرنے کے لیے گئے اوشا کیا حال ہے حال حوال پوچھنے کے بعد کہا وہ لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھ لے اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا باپ نے کہا عطح ابوالقاسم ابوالقاسم علیہ السلات و السلام کی بات مان لو اس نے کلمہ پڑھ لیا ساتھ ہی اس کی روح پرواز کر گئی فرمایا الحمد للہ منات اللہ تعالی من شکر ہے تو انہیں میرے ذریعے اس کو جہنم سے نکال کر کے نہ صرف جنت مل گئی نبی کا ساتھ مل گیا نبی کا صحابی بن گیا صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے حال حوال پوچھنا لوگوں کی خدمتیں کرنا اور اس کے پیچھے دعوت اللہ یہ نبوی منہج ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ معاہدہ ہوا اس کے بعد پھر حزیبیہ کا معاہدہ ہوا ہودیبیہ بھی کافروں کے ساتھ تھا کن کافروں کے ساتھ مکے والوں کے ساتھ جو سر پھاڑنے کے لیے آتے تھے جو قتل کرنا چاہتے تھے ان کے ساتھ معاہدہ کیا اور ان کے ساتھ جو جو لوگ ان کے ساتھی ان کے حلیف بن گئے ان کے ساتھ معاہدہ کیا معاہدے کی پاسداری کی اور کتنے کافر قبائل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف بن گئے ان کی پاسداری بھی کی ان پر تکلیف آئے تو آپ خود پیش ہو جاتے ہیں ان کی تکلیف کو رفع کرنے کے لیے یہ کافروں کے ساتھ سلوک کیا ہے میرے مصطفیٰ نے ایک تو وہ کافر ہیں جو مکے والوں کے ساتھ مل گئے ان کے ساتھ جنگ نہ کرنے کا معاہدہ اس معاہدے کی پاستاری کی اور ایک وہ قبائل ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل گئے مسلمان نہیں ہوئے معاہدہ کر لیا ان کا ساتھ دیا اللہ اکبر ان کافروں کی کسی قسم کی بھی تکلیف ہو آپ خود پیش ہوتے رہے حتیٰ کہ وہ وقت بھی آیا بنو خزا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل گئے کفر کی حالت میں اور بنو بکر مکے والوں کے ساتھ مل گئے وہ تو کافر ہی تھے بنو خزاں پر بنو بکر نے حملہ کیا بنو خزاں روتے روتے مدینہ آئے آپ ہمارے حلیف ہیں ہم پر ظلم ہوا ہے ہم آپ سے مدد لینے آئے ہیں اللہ اکبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مدد کے لیے صحابہ کرام کو تیار کرنا شروع کر دیا کین کی مدد کے لیے کافروں کی مدد کے لیے اور پھر وہاں سے نکلے مکہ پر حملہ کیا کیونکہ مکے والوں نے مل کر حملہ کیا تھا بنو خدا پر ایک طرف سے حضرت خارد بن ولید آئے ہیں ایک طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے ہیں حضرت خارد بن ولید کے گروپ کی باقاعدہ لڑائی ہوئی ہے اور چند صحابہ کرام اس میں شہید ہوئے ہیں کافروں کا بدلہ لینے گئے صحابہ کرام کام آ گئے یہ واہدے کی پاسداری ہے کافروں کے ساتھ معاہدہ کیا اور اس کی پاسداری کی اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک العالیٰ نے سورہ توبہ ناز الفرمائی برآتم اللّہ و رسول آج کے بعد جن لوگوں نے معاہدہ کیا تھا مقررہ مدت تک وہ تو چلتا رہے گا اور جن لوگوں نے معاہدہ بغیر مدت مقرر کیے کیا تھا ان کی آج ہم مدت مقرر کرتے ہیں چار مہینے چار مہینے کے بعد کسی کا کوئی معاہدہ نہیں رہے گا مگر وہ لوگ علن آہد تمر وہ لوگ جنہوں نے معاہدہ کیا شیعہ غلام یاہر علیہ نہ معاہدہ توڑا نہ تمہارے خلاف کسی کی مدد کی نہ تمہیں گھر سے نکالنے میں مدد کی فعتم اے دم ارا مدت کا ان کی مقررہ مدت تک وعدہ پورا کرو معاہدہ توڑا نہیں چار مہینے کا وارننگ دی اس کے بعد پھر ہم ہمارا معاہدہ ختم ہو جائے گا پھر جو جس سے چاہے لڑائی کرنا چاہتا کر سکتا کافروں کے ساتھ اس طرح کے معاملات ہوئے جب صلح ہوجابیہ پر یہ طے ہو گیا کہ مکہ سے کوئی آئے گا تو واپس کرنا پڑے گا مدینہ سے کوئی آئے گا تو واپس نہیں کرنا ہوگا مکہ سے کچھ عورتیں مسلمان ہو کر مدینہ پہنچ گئیں اللہ نے سورہ ممتا نازل فرمائی یا الذین آمنو اذا جا اکم المن تماجر عورتیں آتی ہیں معاہدہ تو ہے کہ کوئی بھی آئے گا تو واپس کرنا پڑے گا لیکن میرا رب اس معاہدے میں تبدیلی کرتا ہے اور کہا اگر عورتیں آتی ہیں ان کو واپس نہیں کرنا لاہن لا هم هم لا یہ مومن عورت ہے یہ کافروں کے لیے حلال نہیں ہے ان کی بیوی ان کی بچی مومن بن گئی ہے اس کو کافروں کے سپرد نہیں کیا جا سکتا ہاں وہ آ تو جتنا اس نے اس کے خامد نے مہر دیا تھا اتنا مہر اس کے خامد کو مکہ بھیج دو لیکن اس عورت کو ان کے سپرد نہیں کرنا اللہ اکبر ان کے ساتھ اس قدر کفر کے باوجود دشمن ہونے کے باوجود ان کے مہر ان کے گھر پہنچائے جا رہے ہیں کیوں عورت آ گئی ہے عورت واپس نہیں جا سکتی یہ تمہارا حق ہے تم اپنا حق لیں ذرا غور کرو آج کے سناریوں میں کیسے مسلمانوں کی عورتوں کو اٹھا کر لے گئے کیسے ان کو تہ کیا کیسے لاکھوں کی تعداد میں مسلمانوں کو قتل کیا کیسے جیلوں میں ان کے ساتھ برا سلوک کیا یہ جب کفر اپنی حکومت قائم کرتا ہے تو وہ کافروں کے لیے بھی بہترین ہوتی ہے مسلمانوں کے لیے بھی بہترین ہوتی ہے اور جب مومن ایمان کی حکومت قائم کرتا ہے وہ ساری مخلوق کے لیے اللہ تعالی کی رحمت بن کر آتا ہے اب اگر وہ نہیں آتے تو آپ چڑھتے جیسے آپ پہلے چڑھائی کیا کرتے تھے تو پوری آدھی دنیا پر آپ کی حکومت اور امن اور سلامتی اور چیریٹی کی حکومت قائم کی تھی جب آپ سست ہو گئے تو کافر نے حکومت قائم کی اس نے ظلم کیا اب مخلوق پر ظلم کرنے کا کون مجرم کس کو ٹھہرائیں کون ہے جس نے جہاد میں سستی کی کون ہے جس نے اپنا فرد منصوبی چھوڑا وہ یہ مسلمان ہیں انہوں نے اپنے آپ پر بھی ظلم کیا اور پوری دنیا کے کافروں پر بھی ظلم کیا جہاد کو چھوڑ کر اللہ اکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسما بنت تب بکر پوچھتی ہیں صحیح بخاری کی حدیث ہے میری میری والدہ کفر کی حالت میں آئی ہیں میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کروں فرمایا ہاں ہاں اس کے ساتھ سیرہ رحمی کرو اگرچہ وہ کافر ہے لیکن اس کے ساتھ سلا رحمی کا سلوک کرو ہمارے ہاں سلا رحمی اور اچھا سلوک اس کو گڑبڑ کر دیا جاتا ہے دل کی محبت کے ساتھ قرآن حکیم میں فرمایا لا لات تخالفرین اولیا لاۃ تخر الحود سارا اولیا لا تخد المومن القافرین اولیا امندن مومن مومن کو دوست بنائیں مومن کافر کو دوست نہ بنائیں ان کو دلی دوست ان کو رازدان نہ بناؤ یہ قرآن کا حکم ہے متعدد آیات میں کافر کو دوست نہ بنانا اور چیز ہے اور کافر کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ اور چیز ہے کافر کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور چیز ہے کافر کو دوست نہ بنانا اور چیز ہے کسی کا باپ کافر ہو وہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا مگر اس کو راجدھان نہیں بنائے گا باپ کی محبت اس کو ملے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اپنے رشتے داروں سے کہا تھا کہ تم میرے دوست نہیں ہو میرے دوست مومن ہیں لیکن میرے اور تمہارے درمیان جو قرابت کا رشتہ ہے شاہ اب الہا بلا میں اس کا پاس کروں گا اور قرابت داری کے حساب سے تمہارے ساتھ اچھا سلوک کروں گا لیکن میری محبت ان کے ساتھ ہوگی جو میرے مومن بھائی کتنے نوجوان اللہ ان کو توحید کی توفیق دے دیتا ہے دورہ کر کے آئے آ کر کے ڈنڈا اٹھا لیا گھر والوں کے خلاف غلط بات ہے اگر آپ کا اخلاق اچھا نہیں ہوگا تو لوگ یہی سمجھیں گے کہ ان کا دین اچھا نہیں ہے ان کا عقیدہ اچھا نہیں ہے میرا بچہ بگڑ گیا اچھا خاصا میری بات مانتا تھا ان کے پاس گیا تو میرا نا فرمان ہو گیا یہ کوئی اچھی پریزنٹیشن نہیں ہے اچھا سلوک کرنا اور چیز ہے اور ان کے ساتھ دلی دوستی نہ لگانا یہ دوسری چیز ہے اس لیے پاکستان میں تو ان کافروں کو مسلمانوں سے بھی زیادہ حقوق حاصل ہے دورے دورے ووٹ ڈالنے کے حقوق ہیں اور ان کے لیے کفر بھی کھڑا ہو جاتا ہے مسلمان حکومتیں بھی کھڑی ہو جاتی ہیں لیکن مقابلے میں دیکھ لو مسلمانوں کو زندہ جلایا جاتا ہے مسلمانوں کی حکومت میں رہ کر مسلمانوں سے زیادہ حقوق دیے جاتے ہیں اسلام نے جتنے دیے تھے وہ اس سے زیادہ دیے جاتے ہیں میرے عزیز بھائیوں فرمایا تل جس یا تیئیں تھیں وہ ہم ساگر دلیل ہو کر سر نیچے کر کے نظریں نیچی کر کے اپنے ہاتھ سے اپنی زندگی کا ٹیکس ادا کریں اس حالت میں ان کو رکھا جائے نہ تو ہم ان کو ہر بھی کافر بنا کر کے ان کے خلاف قتل و غارت کو جائے سمجھتے ہیں اور نہ ہی ان کو سر پر چڑھانے کو جائے سمجھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ جا رہے ہو آگے سے کوئی کافر آ رہا ہے فتروحاز کے ہی چوڑے ہو کر چلا کرو تاکہ وہ تنگ جگہ سے گزرنے پر مجبور ہو جائے یہ حدیث ہے میرے مصطفیٰ علیہ السلات و السلام اب تو وہ پورے لاہور میں چوڑے ہو کر چلتے مسلمانوں کو تنگ جگہ پہ گزرنے پر مجبور کر ہیں مسلمانوں کی املاک کو نقصان پہنچا کر ان کے نیک پاک اور معصوم لوگوں کو زندہ جلا کر وہ چوڑے ہو کر چلتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابتداء سلام سے نہ کیا کرو ان کو وہ سلام کہے تو وہ علیکم کہہ دیا کرو ابتداء تمہاری طرف سے نہیں ہونی چاہیے تو میرے عزیز بھائیوں اسلام کی عظمت اور شان و شوکت کا بھی خیال رکھنا ہے اسلام نے جو اقلیتوں کو حقوق دیے ہیں ان کا بھی خیال رکھنا ہے جو ہر بھی کافر ہے ڈنڈا اٹھاتا ہے گن اٹھاتا ہے اس کے خلاف گن اٹھے گی اور جو مسلمانوں کے ملک میں رہتے ہیں حکومتوں نے ان کو معاہدے کے ساتھ یا دوسرے طریقے سے رکھا ہوا ہے ان کے خلاف عسکری کاروائی کرنا جائز نہیں لیکن ان کو بھی اپنے علاقے میں رہتے ہوئے مسلمانوں کا خیال کرنا اور ان کے اوپر زیادتی نہ کرنا اس پر کاربند رہنا چاہیے اور حکومتوں کو بھی جب حکومتیں اپنے فرائض ادا نہیں کرتیں پھر مسلمان ہوں یا شیعہ سنی فساد ہو وہ اپنے حقوق لینے کے لیے خود کھڑے ہوتے ہیں تو پھر یہ تماشا لگتا ہے جو ملک میں پچھلے سالوں سے لگا ہوا ہے اگر حکومت آگے بڑھ کر کے ظالم کا ہاتھ ہاتھ تھام لے قاتل کو قتل کرے ظالم کو اس کی سزا دے میں تو پھر عوام کو اپنے حقوق لینے کے لیے خود کھڑے نہیں ہونا پڑتا اس سے پھر امن آتا ہے سلامتی آتی ہے جب حکومتیں چوروں کو کہتی تم بھی چلو اور دوسروں کو کہتی تم بھی جاگتے رہو تو پھر لوگ اپنے فیصلے خود کرتے ہیں اور نتیجہ افراتفری کی شکل میں نکلتا ہے جو آج ہمارے سامنے اللہ تبارہ کا تعالی ہمیں اس خالص اسلام پر عمل کرنے کی توفیق دے جو پوری کائنات کے لیے رحمت بن کر آیا ہے اس کو سمجھنے کی توفیق دے عمل کی توفیق دے ہمارے نہیں بول رہے